صلي على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله السمي العليم من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض اصل میں پچھلے ایک دن سے تربیت گا چل رہی تھی آل تو اس سلسلے میں ساتھی کافی بزی ہیں تو ٹائم آؤٹ لیا کچھ ساتھیوں نے جس کی وجہ سے نظر آ انتظامیہ بھی تھکی ہوئی ہے مسلسل اس سے پہلے بھی ایک دن پروگرام ہوا تھا تو اس لیے جو نئے حضرات آئے ہیں یون کے لیے کہا جا رہا ہے کچھ ساتھی یہاں سے سالانہ چمار میں گئے اپنے قرتبہ ہمارا ایک درس ہوا تھا سورہ عال عمران کے آخری رقو پہ جس میں یہ بات وضاحت کے ساتھ عرض کی گئی تھی کہ اللہ تعالی نے کبھی بھی تفکر, تعقل، تفکر اور تدبر سے روکا نہیں اس لیے کہ اللہ لا یعنی یا کام نہیں کرتا وہ شاید سے پاک اس کا ہر کام اس کی ہر بات اس کا ہر حکم بالحق پرپزفل بامقص با حکمت ہوتا ہے اللہ جی فِي تفکروں خلق میں تفکر کی دعوت دی گئی اس لیے کہ خلق محسوس ہے معقول ہے عقل میں آتی ہے حص محسوس کرتی ہے اس کو لیکن خالق نہ معقول ہے نہ محسوس ہے تو جہاں منع کیا ہے، وہاں وہ جگہ جہاں عقل کوئی فائدہ نہیں دیتی لہٰذا کہا گیا کہ خام خان لڑانے سے فائدہ کوئی نہیں نقصان ہو سکتا ہے جہاں لڑانے کا فائدہ ہے، وہاں بار بار کہا گیا ہے افلات عقلون کے لون افلا آپ کے تفکرون افلاط اتفکرون افلا اتفکرون افلا لے قوم یہ عالم لقوم لے, لے فکر کرو غور کرو عقل سے کام نہیں تم لیتے تو خلق معقول ہے جسے ڈاکٹر رفیع مرحوم نے کہا کہ خلق اللہ کا کام ہے تخلیق اللہ کا کام اب کام سمجھ میں آتا ہے کام عقل میں آتا ہے کام کرنے والا نہیں آتا رب تک پہنچانے کے لیے دو چیزیں انہوں نے کوٹ کی ہیں قرآن حکیم نے بھی اپنی یہ جو آیات ہیں ان کو بھی آیات کا قرآن کے جو یہ جو جملے ویسز جسے آپ کہتے ہیں آیات نشانیاں سائن اور سائن کس لیے ہوتے ایرو ہو جاتی جی, فلاں طرف جائیے جس طرف یہ ایرو جاتا ہے آپ اس کو فالو کرتے چلے جائیے اپنی آپ منزل پہ پہنچ جائیں گے تو یہ آیا پہنچاتی اور زمین و آسمان میں جو ہیں چاند ہے سورج ہے یہ کیا ہے یہ بھی آیات ہیں قرآن میں جو ہیں وہ بھی آیات ہیں سورہ البقرہ میں دو سو چھیاسی آسمانوں میں ڈھیر ساری تو فرمایا وفل ارد آیات المو کے یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بھی آیات ہیں کیا ہے افرای تم آتا جو بوتے ہو اس کو کبھی دیکھا ہے تم نے آیات ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یونیورس از ورک آف گاڈ اور قرآن ہے ورڈ اف گاڈ قرآن اللہ کا قول ہے کائنات اللہ کا فیل ہے اور اللہ کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہو سکتی اس لیے کہ یہ بندے کے یہاں بھی ہو کولو فیل کا تضاد تو یہ عید ہے وہ کہ اللہ کے کولو فیل میں تضاد ہو تو جس کے یہاں دو نمبر پروڈکشن ہوگی وہی وہ روکے گا نا کہ بھائی غور نہیں کرنا فکر نہیں کرنا چیک نہیں کرنا جس نے گلی سلی چیزیں مکس کی ہوئی ہوتی ہیں وہی وہ کہتا کہ چن کے نہیں لینا بھائی ایسے ہی لوگ اللہ تعالی کو اپنی تخلیق پر اعتماد ہے اور وہ کہتا ہے تھوک بجا کے دیکھو شہد کی مکھی کو دیکھو اب کے پخوالے تمہارے صحرا کے حالات سے مطابقت رکھتی ہوئی ایک سواری اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دی ریتلے صحراؤں کے مطابق اس کے پاؤں بنائے پانی کی کامیابی ہے تو پروردگار نے اس کے یہاں پانی کے اسٹور کرنے کا نظام اپنا بنایا ہے اور اس کی کنزمپشن اتنی کم کر دی ہے کہ تم اس سے اسٹور کا کام لیتے ہو اونٹوں کو پانی پلا کے ان کا منہ باندھ دیتے تھے جگال ہی نہیں کرتا تھا پانی محفوظ رہتا تھا اونٹ کے یہاں پانی کے لیے الگ ٹینکی وہ کھانے والے کھانے میں نہیں جاتا اس اور اسے ساتھ لے جاتے تھے وہ چلتا پھرتا جو ہے جو سمجھنے کے وہ پورٹیبل ٹینک ہے اور جہاں ضرورت پڑتی تھی اسے زبا کرتے تھے گوشت کھا لیتے تھے وہ پانی والی پوری کی پوری صاف تھالی نکال کے بیگ میں اس کو لٹ لیتے تھے وہ صاف پانی اور چونکہ اونٹ کے اندر رہتا تھا لہذا اس کا ٹیمپریچر بھی جو تھا وہ ٹھیک ٹھاک رہتا تھا چہرہ کی طرح ابلا ہوا نہیں ہوتا تھا تو افلائی کے پھولے کرتے اونٹ کو دیکھتے نہیں ہوں کیسے پیدا کیا گیا تو تفکر اور تدبر سے کبھی بھی قرآن نے مانا نہیں کیا نہ ہمارے یہاں اس چیز کو آ, یا ان لوگوں کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے جو سوچتے ہیں فکر کرتے ہیں پلٹ کے سوال کرتے ہیں جو سوال کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی کھوج ہے کوئی کورید ہے کوئی لگن ہے تبھی تو کرتا ہے کلاس کے اندر جو بچہ زیادہ سوال کرتا ہے وہ زیادہ آگے بڑھتا ہے اور جو چپ چاپ کر کے بیٹھا رہتا ہے اس کا ریزلٹ بھی اسی طرح کا آؤٹ ہوتا ہے لیکن جہاں عقل جواب دے جاتی ہے وہاں کہا جاتا ہے کہ یہاں عقل کا کام نہیں ابھی یہاں بس ہے. پہلا گیئر لگاتے ہیں آپ اس کی ایک لمٹ اس لمٹ پہ جانے کے بعد آپ کو لازمن کلچ جو ہے وہ دبا کے تو دوسرا گیئر بدلی کرنا پڑے گا پھر پھر ایکسی لیٹر دو آپ اس لیے کہ آپ دوسرے گیئر کی لمٹ شروع ہوئی ہے اگر تم پہلے ہی گیئر لگا کے جتنا مرضی آپ دیتے ہو اپنی لیمٹ سے زیادہ تو اس کی رفتار ہو ہی نہیں سکتی انجن کا پٹھا بیٹھ جائے گا عقل کی اپنی ایک لیمٹ ہے اس سے زیادہ تم ایک سے دو گے تو کیا ہوگا انجن سیز ہو جائے گا تمہارا بربادی ہو جائے گی اسی طرح آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد جن لوگوں کو مقام دیا ہے وہ صاحب تاقل ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی مسئلہ بیان ہوتا ہے کہا جاتا ہے یہ فقہائے صحابہ فلاں صاحب فقہائے صحابہ میں سے ہے یعنی جو شخص بھی وہ بدو ہے کہیں سے آیا ہے زندگی میں ایک بار آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اس نے صحابی تو ہو گیا وہ صحابیت کا درجہ تو اسے مل گیا لیکن جس طرح آج کل انسانوں کے کیلبرس کے اندر فرق ہے اس زمانے میں بھی ہوتا تھا سارے صحابی برابر نہیں درجہ صحابیت میں برابر ہیں عقل و فہم میں برابر نہیں لہٰذا ان کو پرائرٹی دی جاتی ہے جو فقہائے صحابہ ہیں جن کا ٹیکنیکل دماغ ہے تفقوہ رکھتے ہیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چنتے ہیں گورنر یمن کے لیے حضرت معاذ نے جبل رضی اللہ تعالیٰ نے تو ان کی عقل کا امتحان لیتے ہیں پوچھا ماج تمہارے سامنے اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس کا حل کیسے کرو گے فرمایا اللہ کی کتاب کے مطابق فرمایا اس میں حل تمہیں نظر نہیں آتا فرمایا آپ کے کال کے مطابق آپ نے اگر کسی ایسے معاملے کا جو فیصلہ کیا ہوگا میں اس کو وہاں لاگو کر دوں گا وہاں کے لوگوں پر بھی آپ نے فرمایا اگر وہ حکم میرے فیصلوں میں موجود نہیں ہے اس مسئلے کا حل میرے یہاں تمہیں نہیں ملتا فرمایا پھر میں قیاس کروں گا اجتہاد کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری امت میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اجتہاد بھی کر سکتے پھر میں سوچوں گا کہ اس سے ملتے جلتے معاملے کا آپ نے کیا فیصلہ کیا تھا اور اس کے مطابق میں فیصلہ کر دوں اور عدالتوں میں فیصلے اسی طرح ہوتے ہیں. تو اسلام نے کبھی بھی عقل کے استعمال سے روکا نہیں نہ عقل والوں کو کبھی ڈی گریڈ کیا ہے گورنر چنا جا رہا تھا عمر بن رحمت اللہ علیہ نے خط لکھا گورنر کو کہ ہمیں کوئی قاضی چاہیے آپ کے علاقے میں تو آپ آدمی جو ہے وہاں سے سلیکٹ کر کے تو بھیجیں اور ساتھ ان کا بائیو ڈیٹا اور کری اور جو ان کا وہ کچھ سارا کچھ ہے لکھ کے بھیجے بیک گراؤنڈ ان انہوں نے لکھ کے بھیجا دو آدمی ایک صاحب کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ بڑے متقی بڑے گانا زاہدن بڑے زاہد ہیں لیکن انہوں نے لکھا کہ انتظامی صلاحیتیں ان میں بہت کم ہیں اچھے ایڈمنسٹریٹر ثابت نہیں ہو سکتے زاہد ہیں ولی اللہ ہیں متقی ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں, فلاں ہیں پورا دوسرے صاحب کے بارے میں فرمایا کہ یہ صاحب نماز روزہ تو جیسا اللہ کا حکم کرتے ہیں کبائر سے مجتنب ہیں فرائض کی ادائیگی کرنے والے ہیں لیکن یہ ان صاحب کے مقابلے میں زاہد یعنی وہ نوافل زیادہ پڑھنے والے اور تسبیحات کا زیادہ اتمام کرنے والے اور وہ زیادہ ذکر اذکار کرنے والے یہ نہیں بلکہ یہ باہر مارکیٹ میں ملتے ہیں. لیکن انتظامی صلاحیتیں ان کے اندر بے ہیں تو آپ نے وہ جو انتظامی صلاحیتوں والا تھا اس کو آپ نے منتخب کیا اور ساتھ لکھ کے بیجا کہ ان زاہد جو ہیں ان کا یہ تقوا ان کی ذات کے لیے نفع بخش ہے جبکہ اس آدمی کی جو انتظامی صلاحیت ہے وہ سوسائٹی کے لیے نفع بخش اور ہمیں بندہ چاہیے سوسائٹی کے لیے یہ ایسے جیسے جیسے کوئی ڈرائیور رکھنا ہے تو آدمی کہ جی یہ صاحب بڑے نمازی ہیں بڑے پریزگار ہیں اشراق بھی پڑھتے ہیں اور اوابین بھی پڑھتے ہیں اور نمازوں کا نوافل اور تصبیات کا اہتمام کرتے ہیں لیکن ڈرائیور ذرا اتنے پکے نہیں ہیں، نیا نیا لائسنس لیا ہے انہوں نے اور یہ صاحب ہیں یہ نوافل وغیرہ تو کوئی نہیں پڑھتے لیکن دس 15 سال کا تجربہ ان کا ڈرائیونگ کا اور ایک انگلی سے گاڑی چلاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ہمیں ڈرائیور چاہیے دس بیس سواریاں چالیس سواریاں بس میں بیٹھی ہیں ان کی زندگی ایک آدمی کے حوالے ہے تو ظاہر ہے کہ ہم اس کو اس کے نوافل دے کے اتنے بندے تو نہیں اس کے حوالے کروا سکتے کہیں بھی ایکسیڈنٹ کر بیٹھے تو ایک پورے صوبے کے لوگ کیسے حوالے کیے جا سکتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ عقل کو کبھی بھی ڈگریڈ نہیں کیا گیا اس کی وجہ جو آدمی سوچ سمجھ کر چلتا ہے وہ استقامت پہ قائم رہتا ہے جو سوچ سمجھ کر کہتے نا رب اللہ وہی پھر تم مستقام ہو استقامت بھی انہی میں پائے اور جو شغل شغل میں ساتھ جڑ جاتے ہیں ہوتا نا ہمارا جب کبھی مارچ ہوتا ہے کہیں جانا ہوتا ہے ہمیں پاکستان میں کہیں درنا دینا ہوتا ہے تو کچھ لوگ شغل شغل میں ساتھ لگ جاتے ہیں چلو یارکاری صاحب جا رہے ہیں ساتھ دو چار دس گاؤں گا اور بھی چلے چلے جب آنسو گئے تو ڈنڈے پڑتے ہیں سب سے زیادہ دوائیاں دیتے ہیں, مروا دیے ہم لیکن جو سوچ کے آتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہونا وہ پہلے چنے اور نمک جیب میں لے کے آتا ہے پتہ ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ ہم کو پکنک پہ تو جا نہیں رہے یہ بھی ہونا ہے تو جو عقل سے سوچ سمجھ کر چلتا ہے آپ کو پتا ہے جتنا لمبا روٹ ہوتا ہے تیل پانی چیک کر کے گاڑی گھر سے نکالتے ہیں. جتنی مشکلات اس راہ کی ہیں اور اسی رقوب میں پروردگار نے آگے ان کو بیان کیا فلاح جی نے پلّا جی نے حاضر ہوا اوپر جمین دیا رہا اون بھی لو اتنی مشکلات اور اتنے مصائب جس میں جان جانے کا خطرہ ہو وہاں آدمی جو بے سوچے سمجھے گاڑی پہ چڑھ جاتا ہے وہ تو پھر پشتاتا خود بھی پشتاتا اور دوسروں کو بھی بودا ثابت کرتا تو اسلام کی راہ میں جتنی مشکلات ہیں اور جتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں وہی وہ بندہ دیتا ہے جو سوچ سمجھ کر مسلمان ہوں. پکے یقین کے ساتھ لہذا قدم دگمگاتے نہیں جو پہلا اجتماع ہوا تھا جب جماعت کی تشکیل ہو رہی تھی غالبن السلام میں تو اس میں سوچ سمجھ کر وہ طور پر سب لوگوں نے ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اس امانت کو اٹھاتے ہوئے کلما اور سارے رو تھے رو رہے تھے اور داڑیاں بھیگی ہوئی تھیں اس احساس ذمہ داری سے کتنی بڑی امانت ہے ملکہ چوبہ گوئے مسلمانم بلرزم کے دانوں کہ دانم لائے لا رہ یا یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا تو آپ تنقید کرتے ہیں جی یہ پہلے مسلمان نہیں تھے اس دن انہوں نے کلمہ پڑھا مسلمان تھے میں کوئی شک نہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے اعظم اسلام کو پیدا کیا تھا تو خلیفہ اسی دن انی جائل انفیلاد سے خلیفہ تخلیقی خلیفہ کے طور پہ ہوئی تھی پر مہینے پہلے چن لیا جاتا ہے ایک سٹنگ پرنٹ ہوتا ہے ایک الیکٹڈ پرزیڈینٹ ہوتا ہے پرزیڈینٹ جس دنوں الیکٹ ہو جاتا ہے اس دنوں ہو جاتا ہے امریکہ لیکن جب تک چارج نہیں لیتا تب تک وہ سٹنگ پر نہیں ہوتا تو دو پریزیڈینٹ ہو گئے ہم الیکٹڈ مسلمان تو ہیں چن لیا ہمیں کسی نے ہمارا کوئی کسور نہیں لیکن ہم نے جب اپنا جاب لیا مقام پہچانا اور ذمہ داری کو لیا ایک ہوتا ہے نا نکاح ہونا ایک ہوتا ہے رختی ہونی لوگوں کے دو دو سال نکاح ہوئے ہوئے رہتے ہیں پھر رختی ہوتی ہے پھر رونا دونا ہوتا کہتا ہوں پہلے نکاح کوئی نہیں ہوا ہوا کیا ہوا سر وہ آج رہے لیکن رختی آج ہو رہی ذمہ داریاں آج سر پڑی آج پتا چلا یہاں سے ادھر جانا جتنا رونا تھا رو لیے ذمہ داریوں کا احساس کرنا تھا کر لیا سوچ سمجھ کے اس رستے میں جان جا سکتی ہے یہ ہو سکتی ہے اس کے بعد جب بار بار جان جانے کی دھمکی سامنے آئی تو کہا یہ پہلے ہم سوچ کے آئے تھے بھائی یہ ہمارے لیے کوئی سرپرائز نہیں ہے سجائے موت ہوئی ہے صبح چار بجے پھانسی دینی ہے بندہ پسار کے سویا وہ خراٹے یا جو چوکی دار ہے کوٹلی کا وہ بھی کہتا ہے پہلا سزائے موت کا قیدی دیکھا ہے دو تین گھنٹے چار گھنٹے رہ گئے سزائے موت کو اور یہ سب ٹانگے پسار کے خراٹے لے رہے ہیں یعنی یہ بے فکری اور نیند آ جانا ہمارا روپئے کا جو ہے وہ گراف اوپر نیچے ہو جائے تو نیند اڑ جاتی ہے ادھر جان جانی اور بندہ سویا اطمینان سے یہ اطمینان کہاں سے آتا ہے یہ اپنی نانات ہے جو عقل سے سوچ سمجھے اللذین اتفکرون فی خلق سماوات والارض ربنا ما خلقت آزا باطلا سبحانک فقن آزا بننا صحابہ کے سامنے ان کے عزیز و اقارب ہیں ان سے لڑ رہے ہیں حضرت جابر, جابر بن عبداللہ اپنے والد کو قتل کرتے ابعدہ جراح رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد کو قتل کرتے کیا یہ رشتے ناطے ان کے ساتھ نہیں تھے وہ انسان تھے ان کے اندر کوئی ایسا بٹن نہیں تھا کہ جس کو آپ کر دیا جائے تو سارے رشتے ناطے بھول جائے اور پیار محبت بھول جائے انہیں یاد نہیں رہا کہ میں اس باپ کی گود میں بیٹھ کے جوان ہوا ہوں کھیل کے جوان ہوا ہوں اس کے کندھوں پہ چڑھ کے جوان ہوا ہوں اس لیے مجھے اپنا خون پلایا ہوا ہے محنت مشقت کر کے پالا ہوا ہے وہ بھول گئے تھے میمری کو ڈیلیٹ کر دیا تھا جیسے ہم اپنی ان باکس میل کو ڈلیٹ کرتے ایسے ہو گیا نہیں وہ انسان سب کچھ اپنی جگہ پہ موجود تھا لیکن اکل و شور سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان سب کے احسانات سے اس کے احسان زیادہ اور ان کو اس کے تابع ہونا پڑے گا اگر یہ اسے ٹکرائیں گے تو مجھے اس کی سائیڈ میں جانا ہے سوچ سمجھ کے فیصلہ لہذا اسلام جلدی کو پسند نہیں کرتا ان مانوں میں کہ آپ پہلے اندازہ نہ کریں کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں سوچو لیکن جب آ جاؤ انہیں کہ لو رب ن اللہ سمجھتا آ جاؤ تو پھر آ ہی جاؤ پھر نکلنا سزا موت ہے سو سمجھ اس راہ میں رابا نو آکی پروتھ گارا میں یہ عطا کر دے یہ عطا کر دے یہ عطا کر دے ربا نا وہ آتے نہ ماں وہ پروردگار جو رسولوں کی زبان سے تم نے ہمارے ساتھ وعدے کیے ہیں رسولوں کے ذریعے ہمارے ساتھ وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا کر دے بلا تخذہ یا مل اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا قیامت تک انسان کو عقل لے جاتی ہے کہ کوئی ایسا دن ہونا چاہیے جس دن قربانیاں دینے والے اللہ کی عطاط کرنے والے اپنی جزا پائیں اور اس کے نافرمان فرمان اپنی سزا پائے تبھی کہانی کا اینڈ ہوتا ہے نا ورنہ کیسے اینڈ ہو سکتا ولن ولن ہی رہے ہیرو مشکلات میں ہی پھنسا رہے تو ایسی سٹوری تو بالکل فلاپ سٹوری ہوتی ہے جب تک ہیرو کو فتح نہ ہو سارے جھوٹے مقدمے خارج نہ ہو جائیں ویلن کو جوتے نہ پڑے اسٹوری کیسے ہٹ ہوگی جب تک فراؤن کے وہاں ٹکے نہ بنائے جائیں جب تک ظالموں کو سزا نہ ملے تو وہ حمزہ کا اور اگر تم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کا تو پھر وہ عقل لے جاتی ہے کہ دنیا میں اینڈ نہیں نظر آ رہا وہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ شرطیں رکھی ہیں کہ ٹھیک ہے یہ جو آپ نے دعائیں کی ہیں یہ ساری میں منظور کرتا ہوں لیکن اس کے ساتھ کچھ فری کنڈیشن کچھ شرائط ہے. وہ کیا پردگار نے یہ بات یہ فاستجاب والا ہوں ان کے رب نے جواب دیا رسپانس دیا استجاب میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں نو انصاف مرد ہو یا عورت میل ہو یا فی جو کرو گے میرے پاس پالو گے اب تم خود دیکھو روزانہ چیک کرو کہ تم نے آگے کیا بھیجا ہے وہ جنت والے بھیجے یا جہنم والے بھیجے آدمی بینک میں پیسے جمع کراتا ہے تو رسیدیں اپنے پاس بھی تو رکھتا ہے نا اگر پانچ سو جمع کرا بینک والوں سے کہے کہ پانچ ہزار میرے اکاؤنٹ میں کر دو تو ہو سکتا ہے خود بھی تو اپنی رسیدیں بھی چیک کرو کتنا جمع کرایا تم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو وہاں زیادہ ہو جائیں گے تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنا عمل روزانہ آڈٹ کر لیا کرو والنزور نفسم ما قدمت لگ ہر جان دیکھ لیا کرے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیج رہی ہے اور یہ نہیں فرمایا قیامت کے لیے کیا بھیج رہی ہے یہ نہیں فرمایا حشر کے لیے کیا بھیج رہی ہے کل کا ذکر کیا ہے اس لیے کہ بندے کو احساس ہو کہ بھائی یہ کل کی بات ہے اور اسی ڈراوے کے لیے آپ دیکھیں جب دنیا میں ہم آتے ہیں تو مرحلہ وار آتے ہیں پہلے میرے ابا جان پیدا ہوئے پھر میں پیدا ہوا پھر میرا چھوٹا بھائی پیدا ہوا پھر اسے چھوٹا بھائی پیدا, ہوا چھوٹا بھائی پیدا ہو لیکن جانے کے لیے یہ ترتیب کو نہیں اللہ نے رکھی ابا بیٹھا ہوا تو پتھر چلا جاتا ہے بڑا بھائی بیٹھا ہوا تو چھوٹا بھائی چلا جاتا ہے جانے میں ترتیب اسی لیے نہیں رکھی کہ کوئی بندہ یہ نہ گیا بھی تو میرے ساتھ بھائی ہیں ان کے مرتے مرتے ہوئے پندرہ بیس تیس سال نکل جائیں گے پھر میری باری ہے کہ نہیں پیدا ہونے میں باری ہے مرنے میں کوئی باری نہیں ہماری دادی اللہ تعالیٰ ان کی مفر فرمائے موجود ہوں کے پانچ بچے بچیاں جو ان سے پہلے مر گئے پہلے فرمایا ولطن جو مفسوم مقدمت کل یعنی اتنے دور کی بات نہیں ہے جس طرح بچے نے سکول جانا ہے تو رات کو وہ پینسلیں شارپ کر کے اور وہ دے کے اپنا سلیبس اور اس کے مطابق کاپیاں کتابیں ساری سیٹ کر کے رکھتا ہے کہ صبح جانا ہے میں نے اسی طریقے سے سارا کچھ سیٹ کر کے رکھو اور میں ضائع نہیں کروں پہلی بات تو یہ بعض کو میں تم ایک دوسرے سے ہو یعنی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عورت کی نماز کا ریٹ کم ہے یعنی گواہی عورت کی دو عورتوں کے ایک مرد کے برابر رکھی گئی ہے اور اس میں بھی اس لیے نہیں کہ عورت کی گوائی کو ڈی گریڈ کیا گیا بلکہ اس لیے کہ عورت جینےٹیکلی اتنی شرم والی ہوتی ہے اگر اس کی طبیعت مسخ نہیں ہو گئی کہ وہ اکیلی حیا محسوس کرتی ہے اور اسی شرم میں آدمی کو بہت ساری چیزیں بھول جاتی ہیں۔ لہذا لین دین کے مقابلے میں پہلے تو کہا گیا کہ اگر تمہیں مرد ملتا تو عورت کو گواہ نہیں بنانا یہ جو گواہی کی بات آئی ہے یہ آئی ہے لکھنے پڑھنے کے معاملے میں ادھار ازا تداین تم بدینم جب تم ادھار سدھار کرو تو آپ کو ہے کہ ادھار سدھار میں جو گواہ ہوتے ہیں بعد دفعہ ان کو ڈنڈا سوٹا بھی کرنا پڑتا ہے پھر بندہ درمیان میں وہی وہ ڈالتے ہیں نا جو کہ تھوڑا سا پھنے خان بھی ہو تو عورت لڑائی بڑائی تو نہیں کرے گی نا ایک آدمی مکری جاتا کوئی نہیں ہو گواہی کیسی تو وہاں سے ہی نہیں تو اس میں لین دین میں کہا گا کہ اگر مرد موجود ہے تو عورت کو مت ڈالو فلم یقون اراج الفراج المراتان پھر اگر تمہیں دو مرد نہیں ملتے تو ایک مرد بہرحال رکھو اور دو عورتیں رکھو کیوں بجا ان تبدیل راجدہ ماپا تو ما اگر ان میں سے ایک پھسل جائے گی سرمحیا کی وجہ سے سو, سو سو سوال ہوتے ہیں وہاں پوری پنچایت بیٹھی ہوئی ہے ایک عورت کیسے سامنا کرے گی تو دو ہوں گے تو تھوڑی سی تسلی ہو جائے گی اور اگر ایک چڑک جائے گی تو دوسری اس کو دھا عورت کو بولنے کا حق ہوتا ہے دوسرے کو کہ نہیں بہن ایسے نہیں ایسے مرد نہیں دوسرے کو ٹوک سکتا مرد گواہ دوسرے مرد کی گواہی میں ٹانگ نہیں ہڑا سکتا لیکن دوسری اور اسٹینڈ بائی رکھی اسی لیے گئی ہے کہ اگر ایک تھوڑی سی تھڑک جائے تو دوسرے سے بتایا نہیں اس دن جو میں رات باقی ایک عورت کی گوئی پر قتل کے ملزم کو پھانسی پر بھی لٹکا دیا جاتا ایسی بھی بات کوئی نہیں ہے. کہ آپ کہا جائے کہ جی ملزم بری کر دیا جائے گا وہ لکھنے پڑھنے کا معاملہ ہے ایک عورت کہتی ہے یہ اس کا بچہ ہے تو وہ اس کی بات مانی جائے گی اور بچہ اس بندے کے گلے میں ڈالا جائے گا جس کا اس نے نام رکھا ہے تو اب آدمی کہ عورت کی نماز بھی آدھی ہوگی یا ہمارے ہاں جو این جی اوز والی ہیں وہ سگریٹ پیتی ہیں جو بگاڑے سے بڑا سگار ہوتا ہے ان کا اور باقاعدہ خاک جھاڑتی ہیں وہ کہتے ہیں جی پھر عورت کی نماز آتی کیوں نہیں ہے وہ آپ پوری کرتے پندرہ کیوں نہ رکھے تیس کیوں رکھے اس کے روزے بھی جو ہے پندرہ ہونے چاہیے وہ آپ اسے پورے رکھواتے اور گواہ اس کی آتی کرتے ہیں نماز عورت کی ہو سکتا ہے کہ اگر خوشبو ہے خوش تو مرد سے زیادہ اس کا ثواب ہو جائے تو اس کا تعلق اور خوشو کے ساتھ بعضوں کو ایک دوسرے مرد بھی تو کسی عورت کا بھی بچہ ہے نا جنسی لحاظ سے کوئی تر اور برتر نہیں ہے کوئی گھٹیا اور بڑھیا نہیں ہے بعضوں کو ممباس اگر یہ بڑھیا ہے تو پھر گھٹیا کے پیڑ سے پیدا ہو کے بڑیا کیسے بن گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ عورت کو گھٹیا نہیں کہا گیا ہے وہ عورت کی ڈیوٹی جو ہے وہ اس کی صلاحیت کو سامنے رکھ کے اس کے شرم و حیا کو سامنے رکھ کے اس کا ایک میدان مقرر کیا گیا بعضوں کو ممباس تم ایک دوسرے میں سے ہو مرد ہو یا عورت تمہارے اعمال کو اللہ ضائع نہیں کرے گا اللہ جی تو وہ جنہوں نے ہجرت خود وہ اخرے من دیا اور نکال دیے گئے اپنے گھروں سے اللہ کی راہ میں دیکھیں کتنا بڑا امتحان ہے پیسے کے لیے تو ہر کوئی وطن چھوڑتا ہے نا آج کل تو لوگوں میں ریس لگی ہوئی ہے تو پاکستان چھوڑنا ہے ہر قیمت پر چاہے جا کے سائبیریا میں بسنا پڑے ملک سے بھاگنا کوئی اسپین کی جیلوں میں پڑا ہوا ہے کوئی اٹلی کی جیلوں میں پڑا ہوا ہے کوئی ٹرکی کی جیلوں میں پڑا ہوا ہے کوئی کہاں پڑا ہوا ہے کوئی... پاکستان چھوڑنا بس شرط لگی ہوئے ہے پیسے کے لیے تو ہر کوئی چھوڑتا ہے دین کے لیے چھوڑنا کہ میں یہاں ہے کہ اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کر سکتا ہجرت لیکن مومن کو اب اتنی جلدی ہجرت کا حکم نہیں دیا گیا ہے مکہ جب فتح ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہجرت آج کے بعد مکے میں رہ کے رجسٹ کرنا ہجرت نہیں کرنی حق کے غلبے کی کوشش کرنی ہے مکہ چھوڑنا نہیں ہے ذرا سی مشکل ہوئی تو سامان ڈالا بیل گاڑی میں چلو ہے. چھوڑتے ہیں ہم پاکستان ہی پاکستان میں تم محنت نہیں کرو گے کون کرے گا تمہارے زبان جاننے والے لوگ تم ان کے رسم و رواج جاننے والے تم علاقے کے واقف تم اگر یہاں سدھار کی محنت نہیں کرو گے تو یہاں امپورٹ کرنے پڑیں گے بندے آسٹریلیا سے پھر آ کے اصلاح کرنے والے یہ تو ایسے جا سکتے بندہ بیمار ہو ڈاکٹر کہ اچھا جی میں پھر چلنا میں کیوں بچہ بیمار ہو گیا بچہ بیمار ہو گیا تو علاج کرو کی پاکستان کے بڑے خراب ہو گئے چلنے تو ٹھیک کرو یہ کیا بات ہو لا ہجرات بادل یوم جب بندے کو پتا چل جائے کہ کشتیاں جل گئی ہیں تو پھر وہ محنت کرتا ہے بھاگ جانا تو کوئی بہادری کی بات تو نہیں اللہ کی راہ میں نکال دیا گیا وہ دی آ رہے ہیں وہ اوزوفی سبھی اور میری راہ میں ان کو ازیتیں دی گئی یہ ازیتیں جسمانی بھی ہیں ذہنی بھی ایسے ایسے تانے ایسے ایسے سکینڈلز ایک دینی جماعت کو لے کے چلنا تو کانٹوں پہ چلنے کے ہے اخبارات کوئی ضابطہ اخلاق نہیں ہے جس کی چاہتے ہیں شلوار اتار دیتے فلاں اتنے کھا گیا فلاں اتنے کروڑ کھا گیا فلاں اتنے لے گیا جو مرضی ہے کہتے ہیں؟ کوئی پوچھنے والا نہیں آپ جائیں اور ان سے کہیں کہ صاحب یہ آپ کے پاس ثبوت کے کہتے ہیں اچھا آپ ایسا کریں نا آپ تردید دے دیں ہم جاری کر دیں گے دے دے دیں اندر کے صفحے میں تین چار پیج پہ تو وہ آدمی تو اپنی عزت کو سرے بازار رکھ دیتا عزیتے عجیب عجیب لوگ پیسے لے کے آپ کو پتا یہ سیاسی حضرات جو کرتے ہیں الیکشن کے دنوں میں بعد میں دھول بیٹھ جاتی ہے پھر پتہ چلتا ہے شانتی شانتی ہے بغیر کو پیسے دیے جاتے سکینڈلز کے ان ازیتوں کو برداشت کرتے ہوئے ڈٹے رہنا ہمارے مید تنظیم اسلامی میں تھا تو سالانہ اہتمام میں میں شریک ہوا تو وہاں ڈاکٹر صاحب پہ کچھ ظاہر سوال جواب تو پکا کے اس نے ان کی چونکہ رجحان پی پی پی کے ساتھ تھا تو اس میں لوگوں کا زیادہ ایک ریئکشن تھا میں بھی اس میں شامل تھا میں نے بھی ان سے کہا یہ کہ جماعت کے ساتھ تو ہمارے اتنے ان کا تو ہمارا کوئی میگزین خالی نہیں ہوتا جب ان پہ تنقید نہیں ہوتی اور ان کی خفیہ خطو کتابت ہم لوگ نہیں چھاپتے پیپلز پارٹی میں بڑی میٹھی لگ رہی ہمتابود کو چیلنج کرنے آئے تھے اور اب ہمتابود کے اس طرح سے بڑی اس کی ویڈیو بھی موجود ہے اس پہ صبح ہمیں پتا چلا کہ رات کو شورا کی میٹنگ بلائی گئی اور ڈاکٹر صاحب اس میں ریزائن کر رہے تھے مجھے یہ کچھ بھی نہیں چلانا ہے لیکن سوال یہ کیا صاحب آپ کو چنا کس نے جو آپ ریزائن کر رہے ہیں آپ کو شورا نے چنا ہوتا تو آپ شورا کو ریزائن کرتے ہیں آپ تو خود امیر بنے جو الیکٹڈ ہوتا ہے ریزائن تو وہ کرتا ہے یار کسی اور کو لو میں میری می می می می جان چھوڑو تو آپ کو تو ہم نے الیکٹ ہی نہیں کیا اب ریزائن کس کے سامنے یہ بھی انہوں نے صبح خود اسی ویڈیو میں موجود ہے نائنٹی سے نائنٹی ٹو گیا نائنٹی ون کا وہ اجتماع تو فورن اب میں ان کی ہمت کو دیکھتا ہوں باہر ریزائن نہیں کیا ریزائن با انہی والی بات ہی پھر کس کو وہ کرتے اور قاضی صاحب کو دیکھتا ہوں کہ الزامات کی ایک بوچار ہے اور بڑے بڑے تبرے ہیں اور بڑے بڑے سکینڈلز ہیں اور وہ بندہ ڈٹا ہوا ہے یہ کیلبر اور یہ اس حد تک اپنے موقع پہ جمے رہنے والا بندہ جب تک سوچ سمجھ کر اس رستے پہ نہ آئے فوراً بھاگ جاتے تو جو فی ابھی لے وطا لو کریں اور قتل ہو بھی جائیں یعنی اللہ نے یہ کوئی گارنٹی نہیں دی کہ ہو تم بندے میرے اور تلوار تمہارے اوپر اثر کر جائیں تم بندے میرے اور تمہیں پتھر لگے ہو نہیں سکتا پتھر رستہ بدلی کر دیں گے تلوار کو کند کر دیں گے رانی توپ کا گولہ اٹھا کے ہم ادھر پھینک دیں گے نہیں قتلو لو قتل ہوتے یو کا لو نا اللہ فیقت لو قتل کرتے بھی یا قتل ہوتے بھی حضرت ہنگار جیلا تعالیٰ نو اربوں میں دو شخصیات تھی جو ڈھال استعمال نہیں کرتی تھی بلکہ دو تلواروں سے لڑتے تھے اور تلوار ہی سے ڈھال کا کام لیا کرتے تھے ان میں ایک حضرت ہمدار رضی اللہ تعالی نے کتنی <تصفح> لڑوں نے کشتوں کے پشت جو ہے وہ پشتے لگا دی لیکن خود بھی شہید ہو گئے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے ماتھا شاک ہو گیا ہے گھٹنے میں موچ آ گئی ہے گڑے میں گرے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی گارنٹی اللہ نے نہیں دی کہ تمہیں کوئی گزاند نہیں پہنچے گی ہمارے لوگ جاتے ہیں دشمن کے فوجیوں کو مارتے ہیں خود شہید بھی ہوتے ہیں آپ زیادہ کشمیر میں ہر دو ہفتے کے بعد ایک فہرست دیکھتے ہیں جن لوگوں نے جان دی ہے تو یہ کوئی بات نہیں ہے بلکہ یہ اعزاز ہے مومن کے لیے رو رو کے دعائیں کروا کروا کے وہ جاتے ہیں کہ جی دعا کرے نا میں شہید ہو جاؤں دعا کرے نا میں شہید ہو جاؤں ماں سے دو بار تین بار اجازت لے کے گیا ماں نے اجازت نہیں دی بڑے بڑے مارکوں میں شریک ہوا بندہ اور کہنے لگا میں نہیں مروں گا میں نہیں شہید ہوں گا کیوں کہ میری ماں ہی راضی نہیں ہے وہی وہ نہیں کہتے تیسری چوتھی بار یہاں سے گئے تو ماں کے پاؤں پڑ کے بڑی منتیں کر کے دعا لیا کہ میں دعا دھو نا میں شہید ہو جاؤں اور دعا لے کے گئے تو پھر میں میں شہید ہو جاؤں گا میری مار راضی ہوگی شہید ہو گی یعنی یہ جو چیز ہے یہ مومن کے جذبے کو بڑھاتی ہے شہادت مومن کا اعلی ترین مقصد ہے الٹیمیٹ جو بندے کا گول ہے وہ شہادت ہے یہ وہ گول ہے جس کی تمنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یعنی حضور کے لیے اور کوئی مقام تو باقی نہیں رہ گیا تھا نا خاتم النبیین رسول نبی لیکن شہادت کی تمنا کیا فرمایا میری یہ تمنا ہے اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں فرمایا جنت میں ہر بندے کی ہر تمنا پوری کر دی جائے گی وا کمفی مات جو تیرے جی کی تمنا پوری کر دی جائے گی واقفی ہا مات اور جو مانگو کے ملے گا شہید سے جب بار بار پوچھا جائے گا اور کچھ اور تو کہے گا اللہ دنیا میں جانا چاہتا ہوں میں پھر تیری راہ میں کٹنا چاہتا ہوں اس کٹنے میں اتنا مزہ ہے پتہ اسی کو ہے جس نے چکھا ہے کہ جنت چھوڑ کے بندہ مرنا چاہتا اس کا مطلب ہے کہ جنت کے مزے سے یہ مرنے کا مزہ زیادہ ہے شہادت کا مزہ تو مومن کے لیے کوئی ڈراوا نہیں ہے موت کافروں کے لیے موت ایک ڈراوا ہے ڈرتے ہیں بختر بند گاڑیوں کے پیچھے سے گولیاں مارتے ہیں. سینے کھول کے بچے پتھر لیے سامنے کھڑے ہیں اٹھا اٹھا کے آپ دیکھتے ہیں لیٹ لیٹ کے گسیٹ گسیٹ کے اٹھا کے ان کو ایمبولینسوں میں ڈال رہے ہیں سامنے گاڑیاں کھڑی ہیں ٹینک کڑھا مقصود ہے اس قوم کو جب تک یہ جذبہ اس کے اندر موجود ہے دنیا کی کوئی قوم شکست نہیں دے سکتی اس لیے کہ باقی اسلحہ بنانے کی فیکٹرییاں ان کے یہاں ہیں اپنی شرائط پہ دیتے ہیں لیکن یہ اسلحہ جو بندے کے اندر ہوتا ہے جو مرنے کی لگن پیدا کرتا ہے اس کی فیکٹری ہمارے یہاں ہے وہ قرآن پیدا کرتا ہے وہ ایمان سے آتی ہے الحمدللہ جو قوم مرنے پہ تل جائے گاؤں میں ایک بندہ مرنے پہ تل جائے جان ہتھیلی پہ رکھ لے سکڑا سا ہوتا ہے یہ بڑے بڑے بدماش کیا تھا نا کہ آٹھ فٹ کے ہوتے ہیں لگتا ہے پھونک مار ان کو توڑ جائیں گے لیکن جان ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہوتی ہے بندہ اپنی عزت بچا کے گزر جاتے ہیں پیارا دا کیے پاگل ہے چرسی کیا بندہ ہے ان کو قیمت ہی نہیں نا پتا جان دی خود بھی ڈوبے گا ہمیں بھی لیٹ ڈوبے چوٹے چوٹے ابھی ویزا تو ویزا دبئی در ہے آدمی مفادات کی وجہ سے اور وہ شیر بنا پھرتا ہے اس لیے کہ جان اس نے تیلی پہ رکھی ہوئی ہے تو آنی تو اسی دن ہے جس دن لکھی ہوئی ہے تو جب مومن ہاتھ پہ جان رکھ لے اپنی تو پھر سارے ڈرنا شروع ہو جائے ان کا کیا پلاسٹک کی کشتی ٹکرا دی جناب بہلے تو وہاں ٹھیک ٹھاک انہوں نے ایسے پتہ چلتا ویئر ہاؤس بنا ہوا کیریئر والوں کا ہول کر دیا سائیکل پہ رکھ کے ٹکرا دیا ہے یہ کیا ہے؟ کا تل یا قتل کریں بھی اور قتل ہونے کے لیے بھی تیار لا آتے ہیں میں یقینا ان سے ہٹا کے رہوں گا ان کی برائیوں کو سیئات پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اس کے جمے جب بھی آپ گاڑی کا تبادلہ کرتے سب سے پہلے کہتے ہیں چل کے کمپیوٹر ماریں جی دیکھتے ہیں چلان کتنے ہیں مخالفات چیک کرنے ایسا نہ ہو کہ پہلے پانچ سال میں مخالفہ بنا ہوا بعد میں ہمیں بھرنا پڑے تو وہ تب تک ٹرانسفر نہیں ہوتی جب تک مخالفات جو کلیئر نہ کیے جائیں سب سے پہلے اللہ نے فرمایا میں ان کے سارے مخالفے معاف کر دوں گا جان دے دیا اللہ کی خاطر ٹھیک تو سب سے پہلا جو کام ہوگا وہ لاؤ کب فرن سیاتم یہ انسان تھے نا سیاحت لگی ہوئی ہیں سب سے پہلا کام ان کے گناہ صاف کر دو یاغفر لکم جنوبکم ویدخلکم جنات ان تجری من تحت الانہار ومساقن طیبتن فی جنات آدم سب سے پہلا کام یاغفر لکم لو لاؤ کفرنہ انہوں سے یاتم میں ان کی برائیوں کا کفارہ دے دوں گا اپنے پاس یہ بڑی بات ہے انہیں ایک تو یہ ہے کہ جی انہوں نے زیادتی کی ہے کسی کے ساتھ تو اللہ نے اس نے تو جان دے دی اللہ نے اس پر خوش ہو کے اسے تو بخش دیا چلان معاف کر دیا مسئلہ تو میرا ہے جو میرا نقصان ہوا ہے اللہ فرما میں پورا کروں گا میں کفارہ دوں گا وہ فتح نہ ہو اللہ نے فرما اسماعیل کا فدیہ ہم نے دیا اسماعیل کی جگہ ہم نے دما دے کے اسماعیل کو چھڑایا وہ فتح نہ ہم ہم زب نظیم نہ معاف کریں گے یعنی جو لوگوں کے ہیں ذمے ہم کلیئر کر کسی کی غیبت کسی کی چغلی کسی کے ساتھ گستاخی ان بندوں کو کیا چاہیے جنت ہی چاہیے نا اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ سارے جنت میں چلے جاؤ تو وہ معاف کر دیں گے کہ نہیں کریں گے اور میں یقینا داخل کر کے رہوں ان کون باغات میں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں سوابا من عند اللہ یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے تو گویا وہ جو پیچھے دعائیں ہوئی ہیں وہ کب فرآنا سہی پیچھے دعائیں نا میں ہم پڑھ کے گئے ہیں بنا فخر لانا جنو بنا وکر آنا سہی آتے نا وہ برار رب نا وا ماں وا روسا ولا تک یا ملکی کلا تڑکا ٹھیک میں اپنے وعدے کا پکا ہوں. لیکن ان دعاؤں کے ساتھ یہ کنڈیشنز بھی ہیں ان مرحلوں سے گزرو گے تمہاری ذمہ داری میری جنگات میں بھی داخل کر دوں گا سیاحت کا کفارا بھی دے دوں گا لیکن ان چیزوں کو یہ نہیں کہ ہم لڑنے والے تو ہم نہیں ہیں بینیفٹ ہمیں دے دو باقی لڑے گا کوئی اور جان کوئی اور دے گا تیرے رستے میں ہم تو صرف چوری کھانے والے مجنو ہیں چوری لائے ہو کہ نہیں لائے واللہ ولہ حسن ثواب اور بہترین بدلہ اللہ ہی کے پاس ہے دیکھیے ہم جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ہم وہ کھپا رہے ہیں لگا رہے ہیں یہ مت سمجھیں کہ ہم اللہ کی راہ میں نہیں لگائیں گے تو پھر لگے گا ہی نہیں ہم ننگے آئے ہیں ننگے ٹوٹ جانا ہمیں ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے جانا جو پیچھے رہے گا وہ ہمارا نہیں ہے کسی اور کا اور ہم کسی کے روٹی کپڑے کے ملازم ہیں اگر ہم نے اپنے لیے کچھ نہ کیا تو ہماری اولاد کو ہم سے سستا ملازم نہیں ملے گا بعد میں جو صرف کپڑوں کا جوڑا پہنتا روٹی کھاتا ہے باقی سب کچھ ان کے لیے سیو کرتا تنخواہی کو نہیں لیتا ہم تو روٹی کپڑے کے ملازم جوڑتے تو اپنے لیے نہیں ان کے لیے جوڑتے جگہ خریدنی ہے تو بچے کو فیوچر کو دے کے خریدنی ہے بچوں کی تعلیم وہاں ہو جائے وہاں ان کو کالج مل جائے وہاں فلاں ہو ڈھی ہو اچھے شریف لوگ ہوں میں تو گزارا کر لوں گا اتنا سنسئر ملازم جو اپنی جان سے بڑھ کے ان کی فکر کرے ہمارے برآباد ان کو نہیں ملے گا لیکن کیا ہمیں پھر واقع ان سے وہ پورا جتنا ہم ان کے خیر خاں ہیں کیا یہ بھی ہمارے خیر ہیں اللہ نے یہ بات کہی ہے نا یا من ان میں نزواج کم و اولاد کم ایمان والو تمہاری اپنی بیوی اور تمہاری اپنی اولاد میں سے تمہارے دشمن ہے اب باہر کے دشمن کو تو آدمی فیس کر لیتا ہے یہ جو گھر کے دشمن ہے مثلا دو بیویاں کسی نے کی ہوئی ہیں تین کی ہوئی ہیں ایک کو یہاں لایا ہوا ایک پاکستان ہے جو یہاں آئی ہوئی ہے وہ پیچھے خرچہ نہیں بھیجنے دیتی دوسری بیوی کو تو پوچھ کس سے ہونی ہے اس سے تو نہیں ہونی پوچھ اس سے ہونی ہے جس کی بیوی ہے تو وہ مرد کو جہنم میں لے کے جا رہی ہے یہ دشمنی ہے کہ نہیں ماں باپ کو خرچہ نہیں بھیجنے دیتی اب ہم یہ کہیں کہ یہ میری سجن ہے کیوں یہ میرے بچوں کے لیے سیو کر رہی ہے نا میرے بچوں کے لیے جوڑ رہی ہے بچوں کے لیے پلاٹ لے رہی ہے وہ بیوی بی اور وہ بچے جن کی سوچ میں تم ادھر حق تلفی کر رہے ہو تمہارے دشمن تم ہی مس گائڈ کر رہے ہیں کروں خبردار رہو ان سے جہاں ان کی سجیشن جہاں ان کی پروپوزل جہاں ان کی تجویز جہاں ان کا مطالبہ تمہیں اللہ کے ماں سے ٹکراتا ہوا محسوس ہو وہاں تم اللہ کے بندے بن جاؤ نہ کسی کے شور نہ کسی کے باپ وہاں فورن ایکشن لیا جیسے جج جب اس کا کوئی نواسا جب اس کا کوئی بھائی جب اس کا کوئی بیٹا کسی کی سفارش کرے کہ فلاں کیس میں بھائی جان ایسا نہیں ہو سکتا وہ فورن جج بن جائے خبردار گھر کے معاملات پر میرے ساتھ بات کر لو تم گھر کہاں بنانا ہے زمین کہاں خریدنی ہے کہاں جانا ہے کہاں نہیں. کیس کے معاملے میں وہاں کورٹ میں بات ہوگی تم گھر کے اندر مجھے فیڈ کر رہے ہو اور مجھے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہو کیس کو خراب کر رہے ہو میرا ذہن بنانے کی کوشش کر رہے ہو جج کا کام یہ نہیں ہے کہ گھر کے اندر کیسز کو ڈسکس کریں یہ کرپشن ہو جائے گی جب میاں یہ ایکشن لے کہ بھائی میں گھر میں اللہ کا خلیفہ ہوں اللہ کے احکامات پر عمل کروانا میری ذمہ داری ہے اور آپ لوگ جو سجیشن دے رہے ہیں یہ تو ان احکامات سے ٹکراتی ہے یہ تو مجھے میرے جو فرائض ہیں ان سے ہٹا رہی ہے آپ کی تجویز ہم اپنا مقام یاد ہی نہیں رہتا اللہ نے کس لیے قوامون عالم النساء قیم کس کو کہتے قیم کی جمع ہے نا قوام ارے جا لو کوامون عالم پارٹی کا جنرل سیکرٹری ہوتا نا کئیم مرد جنرل ہے بیوی جو ہے وہ روکو نا جماعت کی اور کہتی اما کو خرچہ نہیں بھیجنا دوسری بیوی خبردار جو خرچہ بھیجا چا. تو جنرل سیکرٹری کون ہو گیا پھر تو پوچھا کس سے جائے گا جواب دے کون ہو گا ہم ان کے لیے جہنم خرید لیں بدلہ تو یہی ہے نا کتنا مخلص ہم کتنے مخلص ہیں کہ روٹی کپڑے پہ لگے ہوئے اور وہ کتنے مخلص ہیں کہ گسیٹ کے کہاں لے کے جا رہے ہیں انما امام اولادکم فتنہ کم تمہاری اولاد تمہارا مال تمہارا امتحان ہے وہ کسوٹی ہے جس پہ تم پرکھے جا رہے عِندَهُ حسن ثواب بہترین بدلہ تمہیں اگر کوئی دے سکتا ہے تو یہ بیوی بی اور یہ بچے نہیں دے سکتے وہ اللہ تمہیں دے سکتا ہے تمہاری ایک ایک دکھ ایک ایک تکلیف خلاد تو اس چیز کو محسوس ہی نہیں کر سکتی جو آپ کے جذبات اور جو آپ کی قربانیاں تو بدلہ کون دے بدلہ تو وہی دے سکتا ہے نا جو ان کی پوری پوری گہرائی میں جا کے تو ناپ لے تو لے کے آپ کو کیا کیا مشقت ہوئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مدینے والوں کا یہ کام نہیں اور اس کے ارد گرد جو رہنے والے بستیوں کے لوگ ہیں کہ یہ کسی تحریک میں کسی بھی مہم میں رسول سے پیچھے رہ جائے تخرکھ ار رسول اللہ ولا یربو بیان اور نہ رسول کی جان سے بڑھ کر یہ اپنی جان کی رغبت کرے اور اسے پیارا سمجھے کیوں لال کا بینم لا یوسیب وخ فی فیصب اللہ ولا یعن القفارا وَلَا يَنَالُونَ مِنَ عَدُوِ نَيْلًا إِلَّا قُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ اس لیے کہ اس راہ میں تمہیں جو پیاس ان یصیبا ہم زمام وَلَا جو تم پیاس محسوس کرتے ہو کسی نے حساب لگا لیا تمہاری پیاس نہ پی جاتی نَسَبٌ تمہاری تھکاوت فہراربے کا فنسب پھر تھکا اپنے آپ کو لگا ناسا تمہاری تھکاوٹ کتنے تھکے اور اصول کے ساتھ چلتے ہوئے آپ کے مشن میں ولا مکھ تمہارے فاقے تمہاری بھوک ولاکار نہ تمہارا وہ سٹیپ جس سے دشمنوں کو غصہ چڑھا ہے یعنی تمہاری پھرتیاں دشمن کا تمہارے اوپر گسا ناپا جاتا ہے اس کے اوپر اتنا غصہ آیا ان کو جو زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے ان کو زیادہ غصہ اسی پہ آتا مار دو مٹا دو یہ جماعت بیٹھ دے کہ یہ بندہ مار دو تم فرمایا دشمنوں کا تمہارے خلاف غصہ بھی ناپا جاتا ہے وَلَا اور جو تم کافروں سے بدلا لیتے ہو اللہ صالح اس کے بدل میں تمہیں ناپ کے دیا جاتا ولا ان سے کون کا تن سگی رتن ولا کبھی نہ تم خرچ کرتے ہو تھوڑا ہو یا زیادہ نہ تم کوئی سفر کرتے ہو وادیاں ناپی جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے احساسات کو بھی ناپتا اور پورا پورا بدلا دیتے تو یہ آپ کے سامنے دو آتی ہیں نا اسکیمیں جی ایک فلاں اسکیم ہے عظمت شہد ٹاؤن جی یہ کرتبا ٹاؤن جی یہ بیریا ٹاؤن جی یہ جدہ ٹاؤن آ جی اس کے بعد وہ سہولتیں آپ اپنے سامنے دیکھیں یہاں کیا ہوگا بھائی وہاں کیا ہوگا اچھا یہاں کیا ہے پھر یہاں ایئرپورٹ یہاں کتنے دور ہے یہاں کتنے دور ہے ووٹ یہ آپ کر کے پھر آپ جج کرتے ہیں آپ اول الباب ہے نا اولا الباب کو خوشخبری سنائی گئی تھی نا فرمایا یہ جو ٹینڈر جنت کا آیا ہے یہاں تمہاری عکل کام نہیں کرتی اور ادھر بھی تو وہ کرتبا ٹاؤن ہے ادھر بھی وہ جنت بن رہی ہے ادھر بھی نعرے ہیں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے تمہیں مکان چاہیے یہ فیزیکل تمہارے وہاں رہیں گے اور یہ تمہارا رب بالکل ہی پاس ہوگا اندہ جنماوا تمہیں کیا چاہیے پرائم منسٹر سیکٹریٹ کے ساتھ تمہیں مل رہی ہے جگہ یہ ٹینڈر ہے ولہ حسن ثواب فیصلہ کرو یہ کدھر لگانا ہے واخر داوان